دریا دل ماستا واغر اور نو کل ڈکش ہو دی ماننا نہ تو گو رن رسنگ تیرے نو جن تیر, تیر کا چستان شرا نہ جمن پوختان دامت دش دا مطلب جی جی دلیل دا جی مشران کی سکڑی نہ مشران کڑو گا دا دارا کی کے بندرکاب تابے دار بابا دیوالی و ماہ بھاری مند کر دیا دیوار نوار نوار مل دیوار نو, نو دلخون دلخون دنیا کا شوق ادب کا ع دا. دا حضرت ابراہیم دے عزت آو اور عیشا علیہ السلام کے پیرائشی السلام جاغے پرمیشن چھوڑو کرو یا پل پار ختم کرو نستا مشر صاحب عیشا علیہ السلام تور اسی نین اور مشرق اگر کوئی تور والی دنیا کے پاگی جان دضرت السلام نہ مکہ کی دکم پیراشیو راشیو کم کار کرو کا محمد نسطا مشران دا سرور دی یو مشر ابراہیم علیہ السلام اور مشر عیسا علیہ السلام دشلام سرورم جناب محمد رسول اللہ کوئی اللہ تا تارو کر دنیا کے یار مشران سگڑی مشران سکڑی دا. قرآن حدت ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی ابراہیم مبما یاد کا کہ امتحان را و و آو آو را و دی دی امتحان راوڑے کوئی ابراہیم باندھے پتام راولم راو نورا کیا د ابراہیم د امتحان دائم قرآن دے ابراہیم امتحان کو دیم سپاہ رکھے جی ابراہیم علیہ السلام بادشاہ فائدہ جن دے اپا نقصان کے دو نقصان مرک دے نو ابراہیم علیہ السلام اگر آب بادشاہ ابراہیم کیا ذکر کرا یہ سوک مالک دے نقصان دے اگر کچھ دو نو آگو مالا اسکیم پر خودے ہو گوڑا. دی دی دی دی. مر گو بھلے پیتے ابراہیم لیکن ببوی کفتر ڈالیں گے بیان کا کہ بھائی جما رب کا درکیڑی دی جما رب سر کی درکیڑ دی لا سکتے درکیڑی دی نو دا رب فریاد ہوگا چار سے سنگ داما دت تھے بابا راما دت سے مانیور ر نمرت وہ نکار کے تب ابراہیم وہ نکار کا تب ابراہیم نشید ابراہیم اولاد میدان کیوں دے گا اور آیا جتنے بغیر اللہ نفل کی میدان کری دی سے جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مشن ابتدا کی کیوں میرا ایک ساتھ مشہور میلہ پیار مشورہ دام پکال کے بلا گیرا اور ٹو کبال عرب برا اڑنے دی دے میلے تو نبی علیہ السلام دفن کر پیغام دے دہجرت موم کال اور نبی علیہ السلام تو جن دم حضرت پہنا زمامی میں ابازی ہے اوزار لار ہوا در تا خیمه تا ده مشر خیمه مست که لگه قوم باوا ده آر مشر خیمه مست که لگه دلیو بل قوم مشرمه از ما خیمه ایو چه غوا چه غشوا چه کل چه غشوا نماس را بارگو ما چهو کتل اور ڈر کو اطمینان سرا دار خیمے مختلف اور جو غلطی گی میو چبئی اور الناس قولو لا الہ الا اللہ تحلحو اے خلقو او اے نشتے حاجت سر کولو والا, والا لا الہ اللہ جما جمارات کے بید اللہ نا نشتے دانا کو معبود ع دعت حضرت اوزار پوائیں گی یوسری تو تیسرو توتی دیولا پنجرے نا خلاس اٹھی تالا لوما پرتا, دام, با دو شو. پڑی دا لما پرتا و دام پرو تو توتی او مطلب لال مطلب کہ ہاجت مخلوق الک تبھی فریاد تھے مخلوق اسپا در کو ڈاکٹر ایم بی, بی ایس دردو لیں لیکن شفا نہیں دولت مند دولت درگولی حاجت نہیں پورک تو مشکل اتو کہ اللہ ہو سمت اللہ حاجت سر کو لے سمت آزاد کرے کہ حاجت سر کے ذمہ دار دے دا ذمہ دار دے جانی سورت کے اللہ فرمائی دریاس کی نو دچ صورت سکال انکار میں تھے دو قرآن دول سورت میں دے ادا ٹول انکار کے اور قرآن کے فلاح وائی سپاہ سورت رات کے ومن ادو بندو نیل ہے سو گم راج داو چان داوت اللہ اللہ چلائک خاص اللہ کا اچھا چوار مزدور مکدم کرے لہو دعوت الحق خاص اللہ چوب لائق جو آواز نہ با ارس کے وائی ہوئی. ما ہو ماں چارا مدد کا, کا. یو سورت, دے. سورت دے چی نو دل دل کو نورت واری چیمان ست ہوئی اللہ کا فریاد نی حکار پڑھسوں کو گنے نا کی لا الہ الا اللہ زمان وائی حضرت اوچر ماؤ کا شرت تقریر کرو پدا کال وہ چوک دمکی کے اوہ در تم گتا سو من لاتم بے حل ارب تم لیکن آجم گتا سولیم امن راتم بےحل ارب ٹول ارب بستاسو و تملی کن بےحل آجم او آکلیم امن لات آجم ٹول ایشیا بستاسو ابزرا چی جما نا گن ذمہ داران ذمہ داران گن بھی خدا والے احتیاط اور صاف فات دل سے پہرہ کے داغ کھول دے اچا مدد مددگاران گن د تب دے درخوئی جی دے دا بچو دے اور منگتے ہو یہ دے منگتے ہو یو کہ دانا خبر چین دا. حاجت والا نُد دینا ہے؟ پیدا چون کے سوکھ دے خالف سوکھ دے نو وَلَئِن خلق اللہ وَلَئِن مَنْ ارد کدی نے تپوس کے عالم کیا پیدا واواد کدی نے تپوس کے ٹور عالم ذمہ دار سوکھ دے وہ لیکن کدا عورتہ داجت سرکور والا ذمہ دار یو دے میرے سکبرون دینا اڑھی وہی جان من اولیاشتے دیمہ داشتے داشتے نبی علیہ السلام دیو صحابی میں تفوت کرے ہو تاز زیدنی عمر ابن نفیل لی دلے ہو زیدنی عمر ابن نفیل دی دمر رضی اللہ تعالیٰ نوتر کے او پا جالیت کے اغبا پرچار کودت ہوئی واغا صحابی وائی او ما دی دلے ہو وقت ادمی وجہ ہو ما اغب پا وقت دی دلے چه خلقو خوبی نکره و داغا ما ادمی یا ما غلی دلی و چه او حرم که اداغا اولادا اقل تطیره گو داغا تطیر داغ اربن واحدن ام الفربن ادین و نزات و قسمت المورو یو جمه دار ده کل چه قیمت که منگا ادری گو نزمن حاجت رواب یوی په تقریفر مکھ کے چندے پرچار کو برداشت کرے گی داد بے گھر تو مسالہ نوا چپے بانا ہوتا تا دے ارو نوازی داد نان اور مسالا وا مخلوق اور نرانوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسا علیہ السلام عشا علیہ السلام محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان حضرت ماتل دلے چغاوا. زبارو دلے او ما ہو. دماغ دل زمان دلے دل بازار کے بارود اور ماں وا کے دے کے ادھر اور چتو دے دے دل. درگل مکھی تو را, را, گر را تر اور زما دے رہا ذمہ دارجرو نامیاب بش کر تازہ چگا نو بڑھا کر میں خبردار سر برے والی میں او بوڑھا کرن جولائی کی تو تا قدم مکتو تما کلاڑی او تا بیاڑا چھ اولاں ہستاجی جی پٹول بیرتو گل دیلی او بوڑھا سرا کرن ما تا پونچھنی جداس صبح دی ما تا خلقے دا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او داروس تو زتر لے گلہ ہم دے چھ کال چھ گوئی نہ بی او خلق کو خبردار چھو نہ دارا یا چوک کی بخاری کتاب تاریخ الباری واقع منی کینی زران بار چڑھے زبار سن چلانم یو زان جاڑو چوک کے آگا چوک یو لیات کا تلے یو لات کے مسلے کا دلرا یوتے شامی تک یو تلے حارت البار کا تلرا اس چوک شتے ما چوکی ازان چگ وئی سروڑا چگا جو بعض بعض تام خ چک خلق لال شو. لا خلق شوروش نہ چڑی مکھا پکے گا چاہے تو منہ ما تا بوست که دا دان سوک دا دا جنه سوک دا ما تا خلق قوی دا محمد نبدالله دیم او دا والا جنه زدلور دا فاطمه هر قرمه دا رازی و کده چوکی چوک و دیگه چگی وی دا مساله چگی وی قرمه من گولارو پده چوک دی یسو مولیانو یخندر مارتا یه شرم مای ندرزی دا تا پده چوک دا چاو پلا سڑ کی پذائے میں دردی سلام تو سلام تل دی لیکن اواز رضانے وال اس نبی اسلام زمان کا کریمہ ہوئے زمام اسلام راڑ زمام ملک کا او اور خلق راجما کا جو حضرت تفریح شروع یا تو داد مش نا دا حضرت او د ذشی کوے ان پول الل طرح ک بعد والےہ د کارہ ٹکرذقیہ دا ہوودے اسلام د زمانے نصو ده او مشکین وئ ی سرے ٹکر و پیاپطبی یو بلے صیت میں پے چمون ور تہ خبر وکے تازں ک چر محد راغ ان تاس تدا ویں بنارم بیایان کو۔ سوائے دی دی دن دیا نہیں وہی کام کر انی اخافو ایو او منگاس اس کنگ ہو تو مت چاہے جنا دے نس بندے میں نظر تو کے ہوں دعا کو عبادت اور عبادت آ گئی جناب رسول اللہ وسلم اور پیغمبر عبادت غمبر فرمائی اصل دے کو نظر کٹواخی اور دا دوا کیما پیغمبر غمبر سلام گردو نے بات نو دعائے پیا مان نہ رکھڑی تاسو تو کہ اگر اِجاہ کی کہ اگر سڑی موس کو اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہم اگر مت نی لو تے مجھے راخ کیو نو اگا علی تا وے تے تماج مجھ من کے علی نو علی تے جے مجھ دے دین منے پم ودا سچ کہن دا, دا مجھ ندی موس کو اگے کی طریقے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت دے رہا ہے نفل ملی کو حضرت بنڈارا جما تک نے پکی لیے بنڈارا زمین بندارہ منی پور منگوائی بنڈارا مغرا گوتاوا مغرا ونڈم افراد دا دیگے طریقہ دا پیغمبر نشکے اگر صحابی چی گرد اللہ کڑو دا قربانے او نبیان اسلام قطریر کوت چنن دا افتر روز دا اول منگوز کو بیابا قربانی کن نو اگر ابو بردہ دا نیاد رضی اللہ تعالی ہو دا نس مامان فی حضرت نن روز دا خراس کاکوہ ابا جڑل نماز در شاتو کشاتو ستا ندا. تا بچوں میں جڑا گڈ الا تو نہ پیغمبر تو گری سے مس بزاخی اب دو رتلو نہ بات جو ٹول پھکاؤ یا مسبات مسبا دلے گی جیسا دروز دائ جانا رہے دیکھا مجھ بات دارنگ استاد وقت جانا دے تو میری پھنسی گئی اور بارت نے دیتے کم کے عبادت گوپال و آمن تو نبی ارسل دالخو ایمانبی ستارہ لے گلری کل ایمان نراد نبی, نبی الم دعا خاص وئے دعا و آمنتو اللہ جی دنبی پزای رسولی تو چیکم درود کہ دروا گئی مبارک ہوتے دا دا دی تو تو تو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ روڈے الگ جنسار کے دو تو منسمرتی تسم باغ کی دنگوان ویکری آدتیہمک کے ڈو ڈائیور تھے طریقہ منسمرتی سنپ مہاد خیرات پاگم وی پینڈ کے چڑھتے <تصفح> جی وہ لسم ہو جناب تفیذ جو محمد آپ چنگیا پالی گریشو اگر اسے ابتدائی کیوں سے دو, دو. ابراہیم علیہ السلام اگر ابراہیم دبا خبر کرو پر بادشاہ گئے بادشاہ گئے ذمہ دار یہ والدہ میں حیران ہوں کا پھر دہلی اور پکڑنا ہوں اب دہلی میرا ماتا ہے سو دلائے تو ہی درا سولی کا میں خد درجی میں نا جی تم سو پہرتا اپلاس ہو در اپلا چلاس میں دلائی میں کہا قرآن قرآن کے اللہ فرمائی کا ماں دل جوڑ درد میں در کرو در کرا درگ میں درکڑے وہ گنمی درد لو فلمی درکڑا درد لو چکی مدد ہے اور زما دا جگا سکے داغو نے نقصان اب دا پوزہ دے لیجا داغوت بھی دے لیجیے ماضا خلق اللہ جی ماں کا مدد کے نہ اسے جوڑ دی دیب کوئی پایا کہنا چلتا پوز کھڑے دا پارونی دندو نے ماتا روا مستا دعا ناری مالاراجا ولے کار دیو زفاف کرا کے پھر مایداس تھا دے لے جمعے دانہ بنو رو کی گے نری کاچب انور مایدہ توحید سورہ دنہو کہ اللہ فرمائی والله انزلنا من السماء همام اللہ وولی دید بارا باران اللہ زرغون فردا نجم کا اللہ کو پوری دی کی جان دے ماتا دال سکڑی دی جالرک اللہ تر گجوری جوڑی ڈیڑھی دی مقام گوڑا کان اچھا پیڑ دینے سندھ کرے دانا جا جوڑا کڑا او گوڑا منیتا خراب چاہ گوڑا اسمانتا چار چھ کت گو رز من پیتا چار رزنا کڑ دا مکام گوڑا چار پیڑی او گوڑا والے اپن سوا دل چالیسا فو کا نا تو پسر کے دے جائے بابا لوگ دی. دی درکڑی ادا دل کلی نصیوبی دی دادی دی دا کر بابا لا راشد ابیا گر ابیاس شری زون کہ تو جگڑ والے کو لی، لی. آب بز مکر دائن را لنکو کیا درد شو اصر کے میری چیشو شو او گنج مشین شانتے سن بدلو روانی اور ڈانگڑے لگے ڈانگڑا در تھا روانی دم اشارت میں سنت نت تج گڑیال منا جی گرداری ابراہیم علیہ السلام د پلا کدم والا شیتا بابا جیتا یس ماہ ولا یقیرو ولا یقنی اکشی آ بابا جی فریا کے عبادت اجدی فریا بابا جی فریاد کے آتا چینی اگا اناگا انا دن سے مجلو اصبا ری تم نیا مہرم بات مجموعے را میں دار ہونے دقابل یا بت ہا بدو مالا اسمعو ولا ولاً بابا جی مجھے ابراہیم علیہ السلام و اس کا ابراہیم نہ کرے کون کرے اور ابراہیم کا بھی مقابلہ اس کا ترم. مقابلہ کون سا ہے اس کا ابراہیم علیہ السلام و کالا امی ماجم عربی مذمت خود بچے جنگل انہوں ناو خیال تدہ اللہ اپنے کو ناوہ دور اینا اس وقت ادا منکے پسارا کے مفاچرین تکرکے ہی بجریتا بھائی تکرہ آج جے ریپلے خود اشمائی ریپلے خود نوہ ابراہیم تے مروان شا نوخہ دیورت آواز اکر الہ ابراہیم من بچاہ تکنے خودو ابراہیم ابراہیم شاہ کرنا سکتے نہ ابراہیم نچا کرنے دین رکھ حاجی آہارا یا ابراہیم آمر نی بہار کا ماتا اللہ بھی ہم نے دو پہ سولہ سے ابراہیم اسلامی اللہ حالت اور اللہ کی زمزم چونکہ چلے اور ابراہنی کے بجائے نما بزا بارے نا جو پوری دنیا مرکز میں تو اور سن کیا روپیہ روپا کا دلبار کی بادشاہان امیرانے اٹول دربار کے پہ ہو جائے اٹول تمی نیمت کے ہودار کہ تاثنہ اونا پہلے ہیں کہ ستاثنیاز اکڑیو ستاثنیاز اکڑیو نارا شانتی بکنی نطول دنیا روانا را اطول چلوائی لبے لبے لا شریک لکا اللہ اکسان دلوال کے لالن سانت نظیر ہر زنے چی کے بیادے برچت دل بارس ہوتی ہر زنے چی بیاد نظر نیاز دل برچا کوئیم امر ولی جادی ایک دیکھ او سرور بہ مت نام इला महात्मालेकुम पटे नि बग्गि रिक्षा मिनलोसान यो न जसे योरी दिस नजज आरी बंदेय दवई की भिन किनी थी आरे कोनी जने किनी होशरा और इस आरे पईते दवई की बदमिन किले कबो न देर चलरो अमल कई पटे नि बग्गि रिक्षा मिनलोसान जान बताके दबोलो ना سمجھے یعنی <pair> <webs> <sm queda> اوار واپ رات امر اذان اثا دروے جب تمر دروائے دا یاد کرو سے مشکو مل گئی اجنت شیخ ماں پار بھائی ہم آپ لوگ پاتا اللہ دارداس کتاب اسے کو ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے ہوئے حق تار پہ ہوئے حق قوم پہ ہوئے حق من کے پے ہو رہے آگم ابراہیم علیہ السلام اگر دل جاہوں یہ قوم اگے تب اب میری تو اور جہاں انتظار اگر ایتو فیدو تیکر او پڑے جرم کی قوم اردو بلدو تباری اکلی بھی پر طولی دنیا کی کسیرات بکے دو نو دو خشاک بکے دو سمات ابراہیم دو سوزول دو پارا من خس خشاک من لے. کہ اولوی سعراب خشاک منہ شکل مجھے دیدن او بیا ادا دیسو چیرے رسم کردیو چور چار چا پیرو لگے نہ اور کابراہیم کیا اللہ سے بکڑے تو ابراہیم یہ اللہ محمد صلی محمد ان کرمان صلی تعالیٰ ابراہیم بھائی تو ابراہیم بچے نو بھائی جموں پہ پلانے دور بچے دا مثال دے جنہیں دباؤ کرے پلانے وہی دور بچے داو مثال دے دا. پکانے وزارو کی کی دے. اور ابراہیم دو. نو اللہ کا لے سب ہسبی سواری اگر پہاڑی اگر جما پہاڑ خطرے کی اور مشین یہ تو چور کے ابرآ دیا چور لگے دوں کا بوڑھ اور سوٹ آر کا چور اللہ کا روپ جواب سے پہلے دادا مشرق بھائی کاغذ مشرق کے داد دار کی او دا دا دا دا سر تو ہی خلاف کئی نا بوڑھے پان دے ابراہیم شو گم امتحان قدم کو قدم امتحان دے آشوا آم با امبیا نہ بےحد نشاندار کر بڑا گم تکاری کر بڑا تالا ابراہیم ادنا تم نے ادال کا دعوے کرتے ابراہیم کل یا بت انمنا کام تو سو ہے لوگ قَالَ لَعَبَ تِفْعَالَ دُنُرْدْ لِي اِمِنِ بَابَا ذُرُتَابْ كَاللَّا خُشَالَ شِعِيدٍ نو ابراہیم قل دیو لیستا اسماعیل اور توائی بابا جی اس طریقے اتا رہا کہ ماں تا گوری رچارا باہن لگی او بابا جی ماں پڑ مکیو گردو جدو گورنا وَطَلَّهُ عَلَى الْجَبِينَ نوے گردو پڑ مکی آچارے راہ کلا امن چارب منے براہ ونا قربان دے برا نہ ہو یا بتا دینے فد نہ ہو بھی امن ابراہ جی کئی وَتِّينَا اُبْرَفْلْمَشَرْتَاب تام دنیا کے سکھڑی دی ستا نیکے سکھڑی دی دنیا کے ستا نیکے فہ جنگ پہ دے گڑے ہو نترا لے نتا جنگ پہ برسے سورو فہ ستا نیکے من پہ خودے ہو بچے پہ خودے ہو باپسا مکی اولاد ہو دو اپنال مکی اولاد ہو بم سباب قربانی اور پڑے گا ماں اوتار پڑے جب ہم سب پیش کے ہمیشہ داست رتن منی دا شباس منی جو شباب ہاتھ کربد کی مشکل تھی اڑے شباب بہترت تھی اور دہاتے سہمت کی کبد کی تعلق تن. رم لاشران کے بابا کمر کے دیہ نمبراک سے وہ فتح کے نمبر دن کے پریائے کو وقت رکھو جمشت رسول بھنڈارا تو بھنڈارا مل پیغمبر صلی اللہ علیہ السلم وقت نئے نا پائے ڈمانڈ پیسے کمزور پہنتی سال سنت کے ڈمانڈی والے ابھی کوئی بھی نہیں رہا والے آپ نے کام سے بے روپئے دلے گیارے مان رہا والے آپ درشی ارکانتا گرشی ہوتا اٹوکے اور پھنسے ہوئے ہزار روپئے دلے گی بابا منشی میز ہزار روپئے لے گی ویدائش کے در یو سنت کے در دید کے در بھے وادے کے, تالور، آو کے در سلو اور من کے در پیو تن پڑے لگی مجھے کول کے فضا بھاو میں پنچایت لگی گٹن دو تو ڈی جی سے گٹن چلے سات اخلاق شرے لگے اوسان وغیرہ تک کہ بیس پیچھے پیارا ترم پسند بھاؤ ماں دے تالم کس کر تم بھلے شاید میں تمہیں بھلے شا یہ رام گان خلاف میں جنم کے مسلمان جنمنکھ دیکھو ماں سنتے میں تم مسلمان ہی کرنے میں تو کہ بچے پیداشی جو خلاف کچھ نہ تو لکھے جب پیغمبر طریقہ خدا رہا داسی میں سب سب ضرور پہ اور پیغمبر طریقہ کا مسالہ میں ر دل دلے مسئلہ اوغل کر دکھ اور ماتا داس کا دل یا سوستھ دیش تا بھی مرا بخیر تو میر سبت تا مر بدر منی منی اڑیا نی آپ رقیبان تمو کئی بدنامی دارا پیڑ ممت ساٹر چند ہمال سودر گئی والا لس کا سودری گئی دوسروں والا جو ہم نے اپرادی بخیر طرف فلوطنٹ آپ فلطان بچ کر رہے گا آواز کم لوگوں رسکی بدا را ایسا کوئی دا چاہاں با عصد مرشللہ کی لگی داری تقیم جائم زید خنداری فکوح نبا تماشوی ویشتی مچونن لگی دنبا قدر ویشتی نبس باییلات وی تا بادن خطول سبشتی یعنی دیتولی سبشوی مجرس شوکواری مزید چیزی انو والا غره چائے ملیاں گئی پچاس ہزار والی چوکیشم داش نگر گیشم میں فی الحر فی الم سات ووٹ نہم چاہوں دولت نہ پارم جو خراب خیر ہوتا دنیا کے پیتے باد کی ہو گئے نرجر خاص طاحب کے رمبت داد مہاجرم نے پٹ لکھوائی جا, جا کے تاری میں یاد کرتا ہے سوج یہی کہنا کل مل کے گٹے پتے ہوتے موت جلی جاوئی نوری دی ابدالاوئی انتاک میک اگر زمان اللی دلی وقت چکل پا دی ملکی پا ماتا انجی بمگی جارا لانی شورو او دو دی ملکی پا ریدن ماظر رکھنی شاید روٹائی گی انتاک اپا بلی وئی او سا ملک رانا کوا مسلا پورا شورا اما ہماری دی شکرات ماظر مرمینی ماظر اگر کی مجھے مانی وقت اِسالا تکلیف کر سو افن بدنام کر لے جناچاری ایشال سلام پتولا گو زنا مریاست ماں کا نا کی کا او مریتا مور جینو تا بند